خوش خوش حسین ابن علی تیرے جان سا ہیں ہم تیرے غلام ہے میدان کے شہ سوارہ ہم یہ جان تج بانے کو بے قرار رہے ہم چلنے کے ہے مضبوط ارادے تیرے کرم کے طلبگار بن کے بولیں گے بتاؤ کم آر بن کے بولیں گے مثال میں مار بن کے بولیں گے سدا دے قیام اپنا مب کی کائنات میں ہے وفا کے شاہ کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کی گھات میں دشمن ہماری گھات میں ہے میدان میں آئیں گے لگاتے ہوئے نعرے سدا اے بادشاہ دال ہے بارش کانین ہمارا دل ہے بادا دلے رسول کے چین زمانہ سارا پکارے گیا ہو تین کہتے ہوئے لمبے کے چلے آئیں گے سارے دادا تو مل کی صدا دے اے شہنشاہ جمن ہو جی سیتن پارا پارا ہو یہ بدن کچھ خف نہیں ہوتے رہے دھماک ہات ہے ادادار تو بھل مل کی صدا دے بم دھماکہ جو گبا جن میں ڈوبی فضا کام کر رہ گئی ہوا لشکر اہل ادا آگے بڑھتا ہی رہا یہی دیتا ہوا صدا بڑھتے ہی رہیں گے یہ قدم ادا کے ہنس ہے ادادا تو میں کی صدا دے سم تیرم منائیں گے ہم گلی گلی میں یہ فرشیں ادا بچھائیں گے ہم جہاں بلائے گا مولا وہیں پہ آئیں گے ہم پھر سامنے ہے موت بھی آسان ہمارے حسادا تو حل کی صدا دے دنیا کو یہ بتائیں گے ہم گلے پہ پتے چلی بھی تو مسکرائیں گے ہم لہو میں ڈوب کے بھی تیرے پاس آئیں گے ہم باتیں کو نبھائیں گے تیرے چاہنے والے ہنستے ہیں ازادار تو ہل کی صدا دے سما تیرے سارے روپ سے جدا نہ رہا تو صدا دیتا رہا کوئی بھی آ نہ سگا کے رہے قسم ماسٹر یار ہے ہم دیں گے زمانے کو مٹا کے ہاتھ ہے ادادا تو حل مل کی صدا دے